پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلم طیبہ مطلب اسلام کی کیسی مثال بیان کی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے اس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں تُؤتی اکولها تُؤتی اکولها كل حين ربها للناس لعلهم ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل لاتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں مثال کلمہ خبیثہ کہ شجره خبیثہ نجدت ست می فوق الاضما لها من قرار اور کلمہ خبیثہ کفر و شرک کی مثال ایک خبیث درخت کیسی ہے کہ اسے زمین پر سے اکھار دیا جاتا ہے اس کے لیے کوئی قرار نہیں یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیات الدنیا وفی الآخرت ویضل اللہ الظالمین ویفعل الله ما یشاء اللہ ایمان والوں کو قول ثابت مطلب کلم توحید سے دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اَلَمْ الَّذِينَ بَدَّلُوا اللَّهِ كُفْرًا قَوْمَهُمْ دَارُ <الْبَوَار> کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت مطلب ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لے جا اتارا جہنم وبئس <القرار> یعنی جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس کا مطلب ہے کہ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو گرمی ہو یا سردی ہر وقت پھل دیتا ہے اسی طرح مومن کے اعمال یا صالحہ شب و روز کے شب و روز کے لمحات میں ہر آن اور ہر گھڑی آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں کئی متنقیب سے اسلام یا لا الہ الا اللہ اور کشجرتن طیبت سے کھجور کا درخت مراد ہے جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے باوالے صحیح البخاری حدیث نمبر بہتر اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو آٹھ سو گیارہ پھر کریمتن خبیصطََ کلمت خبیثین سے مراد کفر اور کشجرت رتن سے حنزل مطلب اندرائن کا درخت مراد ہے جس کی جڑ زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے اور ذرا سے اشارے سے اکھڑ جاتی ہے یعنی کافر کے اعمال بالکل بے حیثیت ہیں نہ وہ آسمان پر چڑھتے ہیں نہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ پاتے ہیں پھر اس کی تفسیر حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پس یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان کا بہارِ صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو ننانوے اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2871 ایک اور حدیث میں ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانا بنا دیا ہے پس وہ دونوں ٹھکانے دکھاتا ہے دیکھتا ہے بس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے اور اس کی قبر ستر ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو قیامت تک سرسبز کر دیا جاتا ہے بحال صحیح مسلم حدیث نمبر دو آٹھ سو ستر ایک اثر میں ہے اس سے پوچھا جاتا ہے مربو کا وم دینوں کا ومن نبیوں کا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور تیرا پیغمبر کون ہے پس اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے وہ دینی اسلام میرا دین اسلام ہے و نبی محمد اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بحال تفسیر ابن کثیر پھر اس کی تفصیر صحیح بخاری میں ہے کہ اس سے مراد کو مکہ ہے بہوار صحیح البخاری حدیث نمبر 4700 جنہوں نے رسالت محمدیہ کا انکار کر کے اور جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑ کر اپنے لوگوں کو ہلاک کروایا تاہم اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ عام ہے اور مطلب یہ ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین اور لوگوں کے لیے نعمت الہیہ بنا کر بھیجا پس جس نے اس نعمت کی قدر کی اسے قبول کیا اس نے شکر ادا کیا وہ جنتی ہو گیا اور جس نے اس نعمت کو رد کر دیا اور کفر اختیار کیے رکھا وہ جہنمی قرار پایا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَن دَدَلْنِيُ ضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ اور انہوں نے اللہ کے شریک بنائے تاکہ وہ لوگوں کو اس کے رستے سے بھٹکا دیں کہہ دیجئے تم فائدہ اٹھاؤ دنیا میں پھر یقینا تمہاری واپسی آگ کی طرف ہے قل عباد مما من قبل ان يوم لا فيه ولا خلال کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے چھپا کر اور علانیہ خرچ کریں اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ سودا بازی ہوگی نہ دوستی کام آئے گی الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله هو ذات هجسن آسمان ورزمين كبعدة کیا ورآسمان سباني نازل کیا پھر اس نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے بطور رزق پھل نکالے اور تمہارے لیے کشتیاں مسخر کیں تاکہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے دریا مسخر کیے اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو مسلسل چل رہے ہیں اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے بے شک انسان بڑا ظالم نہایت نہ شکرہ ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف <سلام> یہ تحدید و توبیخ ہے کہ دنیا میں تم جو کچھ چاہو کر لو مگر کب تک بلاخر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے پھر نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اسے اپنے وقت پر اور تعدیل ارکان کے ساتھ اور خوشو و خوضو کے ساتھ اور ادا کیا جائے اور خوشو اور خو کے کے ساتھ ادا کیا جائے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے انفاق کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے اقارب کے ساتھ سلا رحمی کی جائے اور دیگر ضرورت مندوں پر احسان کیا جائے یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات اور اپنی ضروریات پر تو بلا دریغ خوب خرچ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی جگہوں پر خرچ کرنے سے گریز کیا جائے قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جہاں نہ خرید و فروخت ممکن ہوگی نہ کوئی دوستی ہی کسی کے کام آئے گی جیسے دوسرے مقام پر فرمایا یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا اَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ اَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو اے ایمان والو اس دن کے آنے سے قبل اللہ کی راہ میں خرچ کر لو جس میں کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور سفارش ہی کام آئے گی پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پر جو انعامات کیے ان میں بعض کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے فرمایا آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنایا آسمان سے بارش نازل فرما کر مختلف قسم کے درخت اور فصلیں اگائیں جن میں لذت و قوت کے لیے میوے اور فروٹ بھی ہیں اور انواع و اقسام کے غلے بھی جن کے رنگ اور شکلیں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ذائقے خوشبو اور فوائد بھی مختلف ہیں کشتیوں اور جہازوں کو خدمت میں لگا دیا کہ وہ تلاتم خیز موجوں پر چلتی ہیں یا چلتے ہیں انسانوں کو بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچاتے ہیں اور سامان تجارت بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں زمینوں اور پہاڑوں سے چشمے اور نہریں جاری کر دیں تاکہ تم بھی سیراب ہو اور اپنے کھیتوں کو بھی سیراب کرو پھر یعنی مسلسل چلتے رہتے ہیں کبھی ٹھہرتے نہیں رات کو نہ دن کو علاوہ ازیں ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہیں لیکن کبھی ان کا باہمی تصادم اور ٹکراؤ نہیں ہوتا پھر رات اور دن ان کا باہمی تفاوت جاری رہتا ہے کبھی رات دن کا کچھ حصے دن کا کچھ حصے لے کر لمبی ہو جاتی ہے اور کبھی دن رات کا کچھ حصہ لے کر لمبا ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ کائنات کے آغاز سے چل رہا ہے اس میں یکر مو فرق نہیں آیا پھر یعنی اس نے تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کیں جو تم اس سے طلب کرتے ہو اور بعض کہتے ہیں جسے تم طلب کرتے ہو وہ بھی دیتا ہے اور جسے نہیں مانگتے لیکن اسے پتا ہے کہ وہ تمہاری ضرورت ہے وہ بھی دیتا ہے غرض تمہیں زندگی گزارنے کی تمام سہولیتیں فراہم کرتا ہے پھر یعنی اللہ کی نعمتیں ان گنت ہیں انہیں کوئی حیطہ ہی انہیں کوئی ہےت شمار ہی میں نہیں لا سکتا جائے کہ کوئی ان نعمتوں کے شکر کا حق ادا کر سکے ایک اثر میں حضرت داود علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے انہوں نے کہا اے رب میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں جبکہ شکر بجائے خود تیری طرف سے مجھ پر ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داود اب تو نے میرا شکر ادا کر دیا جبکہ تو نے یہ اعتراف کر لیا کہ یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں بہوال تفصیر ابن کثیر پھر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے غفلت کی وجہ سے انسان اپنے نفس کے ساتھ ظلم اور بے انصافی کرتا ہے بالخصوص کافر جو بالکل ہی اللہ سے غافل ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر مطلب مکہ کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بت پرستی سے بچائے رکھنا غفوری اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگ غمراہ کیے ہیں پھر جو میری اتباع کرے تو یقیناً وہ میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو بلا شبہ تو غفور اور رحیم ہے رب نی اک تو می ربنا إني, أس... اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ا يا ربنا बेशक मैंने अपनी कुछ औलाद एक बेजरात वादी تیرے محترم گھر کعبہ کے پاس اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں چناچے تو بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہونے والے کر دے اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر کریں ربنا انکہ تعلم ماں نخفی و ماں نعلن ہمارے رب بے شک تو سب جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اس شہر سے مراد مکہ ہے دیگر دعاؤں سے قبل یہ دعا کی کہ اسے امن والا بنا دے اس لیے کہ امن ہوگا تو لوگ دوسری نعمتوں سے بھی صحیح معنوں میں متمتع ہو سکیں گے ورنہ امن و سکون کے بغیر تمام آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود خوف اور دہشت کے سائے انسان کو مضرب اور پریشان رکھتے ہیں جیسے آج کل کے عام معاشروں کا حال ہے سوائے سعودی عرب کے وہاں اس دعا کی برکت سے اور اسلامی حدود کے نفاذ سے آج بھی ایک مثالی امن قائم ہے اللہ من یہاں انعاماتی الہیہ کے ذمن میں اسے بیان فرمایا یا اسے بیان فرما کر اشارہ کر دیا کہ قریش جہاں اللہ کے دیگر انعامات سے غافل ہیں اس خصوصی انعام سے بھی غافل ہیں کہ اس نے انہیں مکہ جیسے امن والے شہر کا باشندہ بنایا پھر سونم دو معینوں میں استعمال ہوتا ہے پہلا وہ جسہ جو چاندی پیتل لکڑی یا پتھر وغیرہ سے بنایا جائے مشرقین اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے اس کی پوجا کرتے تھے دوسرا اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی عبادت کی جائے وہ بھی سونم ہے امام راغب فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اس قول میں مراد یہی دوسرا معنی ہے بہوال مفردات الفاظ القرآن سفر نمبر 493 سو مادہ گمراہ کرنے کی نسبت ان اسلام کی طرف کی اس لیے کہ یہ گمراہی کے اسباب و بواعث ہیں پھر من ضریتی میں من تبعیض کے لیے ہے یعنی بعض اولاد کو جو کہ اسماعیل علیہ السلام ہیں کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے آٹھ سلبی بیٹے تھے جن میں سے صرف اسماعیل علیہ السلام کو یہاں بسایا بھوالِ فتح القدیر پھر عبادات میں صرف نماز کا ذکر کیا جس سے نماز کی اہمیت واضح ہے پھر یہاں بھی من تبعیض کے لیے ہے کہ کچھ لوگ مراد اس سے مسلمان ہیں چنانچہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح دنیا بھر کے مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں اور حج کے علاوہ بھی سارا سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اگر حضرت ابراہیم اسد نیاسی لوگوں کے دلوں کہتے تو عیسائی یہودی مجوسی اور دیگر تمام لوگوں کے دل بھی مکہ کی طرف مائل ہوتے اور اس کی طرف ازدہام کرتے لیکن اف من الناس کہہ کر اس دعا کو مسلمانوں تک محدود کر دیا بحال تفسیر ابن کثیر پھر اس دعا کی تاثیر بھی دیکھ لیجئے کہ مکہ جیسی بے آب و گیا سرزمین میں جہاں کوئی پھل دار درخت نہیں دنیا بھر کے پھل اور میوے نہایت فراوانی کے ساتھ مہیا ہیں اور حج کے موقع پر بھی جبکہ پچاس ساٹھ لاکھ افراد مزید وہاں پہنچ جاتے ہیں پھلوں کی فراوانی میں کوئی کمی نہیں آتی وہ حضف اللہ تعالیٰ کرمیمت ہی و برکتی ہی استجا بتلی دعا ابراہیم علیہ السلام دعاؤں کی مذکورہ ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد مانگی جب پہلی دعا امن والا بنا دے اس وقت مانگی جب اپنی اہلیہ اور شیر خوار بچے اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہاں چھوڑ کر چلے گئے بہوالِ تفصیرمن کثیر پھر مطلب یہ ہے کہ میری دعا کے مقصد کو تو بخوبی جانتا ہے اس شہر والوں کے لیے دعا سے اصل مقصد تیری رضا ہے تو تو, تو ہر چیز کی حقیقت کو خوب جانتا ہے آسمان و زمین کی کوئی چیز تجھ سے مخفی نہیں بہوالے بہوالِ تفسیرمن کثیر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد للہ اسماعیل تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے بے شک میرا رب دعا خوب سننے والا ہے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا اے مارے رب اور تو میری دعا قبول فرما ربلی ولی دئی اے مارے رب جس دن حساب قائم ہوگا اس دن مجھے میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو معاف فرمانا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ <تسخم> اِنَّمَا يُؤَخِّعُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ اور اے نبی آپ مت خیال کریں کہ اللہ ان کاموں سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں وہ تو انہیں صرف اس دن تک مہلت دیتا ہے جب میں وہ تو انہیں صرف اس دن تک مہلت دیتا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اوی نو وہ اپنے سر اٹھانے محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے ان کی نگاہ اپنی طرف بھی نہ پھر سکے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے اور اے نبی لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب انہیں عذاب لے آئے گا جب انہیں عذاب آ لے گا تو ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی مدت تک مہلت دے تاکہ ہم تیری دعوت قبول کریں اور رسولوں کی اتباع کریں ان سے کہا جائے گا یا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں فی لَكُمْ فَعَلْنَا بِهِمْ لَكُمُ اور تم ان لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اور تم پر واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا تھا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی تھیں اور یقیناً وہ اپنی چالیں چل چکے اور ان کی سب چالیں اللہ کے پاس ہیں اور ان کی چالیں ایسے اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان کی وجہ سے پہاڑ ٹل جاتے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی جیسے اس سے قبل بھی اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا مانگی کہ انہیں اسنام کو پوجنے سے بچا کر رکھنا جس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کے داریوں کو اپنے گھر والوں کی ہدایت اور ان کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے بلکہ تبلیغ و دعوت میں انہیں اولویت دینی چاہیے بلکہ تبلیغ و دعوت میں, میں انہیں اولویت دینی چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا سُرۂ شعرا آیت نمبر دو سو چودہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا اس وقت کی جب کہ ابھی ان پر اپنے باپ کا عدو اللہ, اللہ کا دشمن ہونا واضح نہیں ہوا تھا جب یہ واضح ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے اظہار برات کر دیا اس لیے کہ مشرقین کے لیے دعا کرنا جائز نہیں چاہے وہ قرابت قریبہ ہی کیوں نہ رکھتے ہوں پھر یعنی قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو زیادہ مہلت دے دی اور اس کے مرنے تک اس کا مواخذہ نہیں کیا تو قیامت کے دن تو وہ مواخذ الہی سے نہیں بچ سکے گا جو کافروں کے لیے اتنا ہولناک دن ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی پھر محقئین تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے دوسرے مقام پر فرمایا محقئین علدا سورہ کمر آیت نمبر آٹھ ہلانے والے کی طرف دوڑیں گے یا بلانے والے کی طرف دوڑیں گے مقنع روس ہم حیرت سے اپنے سر اٹھائے ہو ہوں گے حیرت سے اپنے سر اٹھائے ہوئے ہوں گے پھر جو ہولناکیوں کی وجہ سے جو دیکھیں گے یا جو ہول ناکیاں وہ دیکھیں گے اور جو فکر اور خوف اپنے بارے میں انہیں ہوگا ان کے پیش نظر ان کی آنکھیں ایک لحظہ کے لیے بھی پست نہیں ہوں گی اور کثرت خوف سے ان کے دل گرے ہوئے اور خالی ہوں گے پھر یعنی دنیا میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ کوئی حساب کتاب اور جنت و دوزخ نہیں اور دوبارہ کسے زندہ ہونا ہے پھر یعنی عبرت کے لیے ہم نے تو ان پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر دیے ہیں جن کے گھروں میں اب تم آباد ہو اور ان کے کھنڈرات بھی تمہیں دعوت غور و فکر دے رہے ہیں اگر تم ان سے عبرت نہ پکڑو اور ان کے سے انجام سے بچنے کی فکر نہ کرو تو تمہاری مرضی پھر تم بھی اسی انجام کے لیے تیار رہو پھر یہ جملہ حالیہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو کیا وہ کیا درآن حال یہ کہ انہوں نے باطل کے اس بات اور حق کے رد کرنے کے لیے مقدور بھر ہیلے اور مکر کیے اور اللہ کو ان تمام چالوں کا علم ہے یعنی اس کے پاس درج ہے جس کی وہ ان کو جزا دے گا پھر کیونکہ اگر پہاڑ ٹل گئے کیونکہ اگر پہاڑ ٹل گئے ہوتے تو اپنی جگہ برقرار نہ ہوتے جب کہ سب پہاڑ اپنی اپنی جگہ ثابت اور برقرار ہیں یہ ان نافیا کی صورت میں ہے دوسرے معنی ان مخففہ من محففہ کے لیے گئے ہیں یعنی یقیناً ان کے مکر تو اتنے بڑے تھے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان کے مکروں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جیسے مشرقین کے اللہ کے لیے داوائے ولد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاقید سورہ مریم آیت نمبر نوے اور اکانوے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس بات پر کہ انہوں نے کہا رحمان مطلب اللہ کی اولاد ہے وصلی اللہ علیہ نبین محمد وعلی اجمعین